تو جو سار اللہ فلاں المسرین کے قول تعالیٰ و الا اللّہ المصیر بولتے ہیں سار علا فلاں المصری یعنی فلان شاہ کی طرف اس کی بازگش ہے اور اس جیسے اللہ تعالی کی قول و الا اللّہ اللہ ہی کی جانب بازگش ہے اللہ ہی کے طرف سب کو پلٹ کے جانا ہے حشر اسی کے حضور میں ہوگا انتہائے کار اسی کے درگاہ میں ہوگا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 مختلف الفاظ میں اسی معنی کو اللہ نے بیان فرمایا کبھی فرمایا اس ذات اردس کی طرف تمہاری بادش ہے کبھی انبیاء کے زبان سے فرمایا اللہ تیری طرف ہماری باد ہے کبھی اللہ نے اپن تش فرمایا اللہ المشر مجھ اللہ کی طرف تمہاری بادگش ہے ہاں کبھی فرما اللّہ المشر خود اللہ کی طرف تمہاری بادگش ہے تو سب کا معنی معفہ سب یہ کہ اللہ کی طرف ہماری باد ہے